اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر باد اس کے کےتنی ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر بے شک تو ہے بڑا دے والا